اس سے کہا گیا سہن میں آ پھر جب اس نے اسے دیکھا گہرا پان سمجھی اور اپن ساکھ کھولی سلمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا سہن ہے شیشوں جڑا عورت نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپن جان پر ظلم کیا اور اب سلمانی کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا